ابد اللہ وسلم مشارکین اور مشارکات رب العامن کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ للہ سے اکیس تاریخ کو یعنی تقریباً دو سال پہلے جو ہم نے پروگرام شروع کیا تھا الحمدللہ للہ آج اختتام کو پہنچ رہا ہے اور کتاب الجامع جو بلوق المرام کا آخری باب ہے آخری کتاب ہے جس کے اندر چھ ابواب ہیں ان چھ ابواب کی چرح آپ کے سامنے کی گئی الحمدللہ ایک لمبا سفر ہم نے آپ کے ساتھ طے کیا پہلا در چھبیس فروری دو ہزار اکیس کو شروع کیا گیا تھا اور آج دس مارچ دو ہزار تیئیس ہے تقریباً دو سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا اور الحمدللہ اس دوران آپ لوگوں نے ہمارے معزز مہمان شیخ محترم فضل شیخ زمیر حفظ اللہ سے بہت ساری دین کی باتیں سیکھیں سنیں اور ایک لمبا سفر شیخ کے ساتھ طے کیا ہم اس پر اللہ البنامن کا شکر ادا کرتے ہیں شیخ محترم کا شکر ادا کرتے ہیں اور تمام آپ تمام لوگوں کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ للہ آپ لوگوں نے بڑی دلچسپی دکھائی اور بڑے ہی جذبے کے ساتھ ورولے کے ساتھ الحمدللہ للہ آپ لوگ شریک ہوتے رہے اللہ رب ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے جو کچھ ہم نے سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ رب العمین میرے بھائیو اے, کرونا آیا اور کرونا کی وجہ سے یہ ہوا کہ علماء کرام سے اے, جو استفادے کی شکل تھی وہ شاید ختم ہو جائے لیکن اللہ رب العالمین نے ایک دوسرا راستہ پیدا کیا اور وہ آن لائن کا سلسلہ شروع ہوا اور شاید اگر یہ آن لائن نہ ہوتا تو اس طریقے دو سالوں ہم نے شیخ محترم سے جو استفادہ کیا ہے وہ شاید نہ کر پاتے اللہ رب العالمین کا ارشاد و آسا تکر حسین و خیر کہ ہو سکتا جو چیز تمہارے ناگوار گزرتی ہو اسی کے اندر تمہارے لیے بھلائی اور بہتری ہو تو الحمد اس کے ذریعے سے بھی ایک طرح کی بھلائی ہوئی کیونکہ اللہ ابام حکیم ہے حکمت والا ہے اور اس کے ہر عمل کے اندر حکمت ہوتی ہے تو الحمد شیخ ہندوستان میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور پوری دنیا کے لوگ اس وقت شیخ سے استفادہ کرتے ہیں تو الحمد جو یہ آن لائن کا دور اور سلسلہ شروع ہوا الحمد یہ کرونا کے بعد شروع ہوا تو اس کے اندر بھی الحمد کافی لوگوں نے استفادہ کیا تو دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو شرر محض ہو اور جس کے اندر کوئی بھی خیر کا پہلو نہ ہو یقیناً کرونا اللہ تعالیٰ کا قہر تھا اللہ کا عذاب تھا اور اس کے ذریعے سے کافی لوگوں کی اموات ہوئی لیکن اس کے اندر بھی اللہ رب نے خیر کا پہلو رکھا کہ آج انسان دنیا کے آخری کونے میں ہے اور ایک دوسرے شخص سے جو دنیا کے کسی اور دوسرے سرے پر آئے اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے استفادہ کر لیتا ہے تو الحمد اس طرح کا پروگرام شروع کیا گیا ہم شیخ محترم کے بےحد شکر گزار ہیں کہ شیخ نے وقت دیا بڑی جا اور محنت کے ساتھ ا اس کو اس پروگرام کو آگے بڑھایا اور الحمد للہ حدیثوں کی شرح کی اور کتاب الجامع کے اندر چھ ابوا ہم نے پڑھے باب العدب اس کے بعد باب البر وسیلہ پھر باب الد الحد الورا پھر باب الترحیب مساوی الاخلاق اس کے بعد بابو ترقیب امکارب الاخلاق اس کے بعد ذکر و دعا اور آج اس کی آخری دو حدیثیں ہیں جن حدیثوں پر انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا دو سال پہلے آج جو اپنے اختلام کو پہنچے گا ہم آپ کا بھی شکر گزار ہیں اللہ رب العامن کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العامن نے توفیق دی اور خاص طور سے شیخ محترم شیخ ابو زی ضمیر حفظ اللہ کا بےحد ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شیخ نے وقت نکالا اور انتہائی قیمتی اور علمی باتیں ہمیں بتائیں اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ شیخ کا یہ جملہ پورا ایک درس دینے کے قابل ہوتا ہے اور الحمدللہ للہ سچائیے کہ ہم نے بہت استفادہ کیا اور جب بھی مسجد درس میں نہیں رہتا تھا اسے بعد میں سنتا تھا آج بھی ہمارا جی کے پروگرام ہے ادھر سعودی عرب کے اندر مزدوری میں لیکن وقت نکال کر گئے کیونکہ یہ شیخ کا آخری درس ہے اختتامی کلمات کہنے کے لیے میں حاضر ہوا میں شیخ کا بےحد شکر گزار ہوں کہ شیخ نے وقت نکالا اور الحمد جو موضوع تھا اس موضوع کا حق ادا کیا اور قرآن اور حادیث اور سلب صالح ہمارے علماء اور اما ہیں ان کے اقوال کی روشنی میں الحمد بڑی تفصیل کے ساتھ اختصار کے ساتھ تو الحمدللہ اس سلسلے کو آگے بڑھایا ہم شیخ کے علم میں عمل میں اور عمر میں برکت کی دعا کرتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ شیخ محترم آئندہ بھی ہمیں اس لئے کا موقع دیتے رہیں گے اور تاکہ ہمارے جو متامنین ہیں ہمارے جو خطبہ ہیں وہ علماء ہیں جن کے لیے بطور خاص یہ پروگرام ہم نے شروع کیا تھا اور الحمدللہ اسی کے ساتھ ساتھ کافی لوگ استفادہ کرتے رہے ہماری خواتین کافی تعداد میں شریک ہوتی رہیں تو الحمدللہ ہم اللہ دُعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دورے کو ہمارے لیے حجت بنائے ہمارے خلاف حجت نہ بنائے ہم نے جو کچھ سیکھا سنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ زہد پیدا کرے ورا پیدا کرے ادب پیدا کرے اور بر اور سلا اور اس طریقے جو بھی نیکیاں ہیں ان تمام نیکیوں کو کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے اور برے اخلاق سے بچائے اور نیک اخلاق کو اللہ ہمارے اندر پیدا کرے اور جو ہم ذکر کریں دعا کریں اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے تو ہماری ہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین شیخ ان تمام کلمات کو تمام درست کو شیخ کی مغفرت کا ذریعہ بنائے درجات میں بلندی کا ذریعہ بنائے اور ہم شیخ محترم سے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ شیخ اپنے گفتگو کا آغاز فرمائیں اور طوالت کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ یہ آخری درس ہے شیخ کا اور اب دیکھیے رمضان کے بعد یا اس کے بعد پھر انشاءاللہ کب شیخ سے ملاقات ہوتی ہے ہماری تمنا تو یہی ہے اور میں نے شیخ سے گزارش بھی کی ہے کہ شیخ آپ ہمیں وقت دیں تاکہ ہمارے جو سامعین ہیں متامنین ہیں وہ آپ سے فائدہ اٹھا سکیں تو انشاءاللہ اللہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کر یعنی ایسا مطلب لگاتار نہ رہے لیکن پھر بھی انشاءاللہ شیخ نے کہا ہے کہ جیسے ہمیں وقت ملے گا اور کسی بھی موضوع پر میں ان لوگوں کو اطلاع کروں گا تو اس طریقے سے اس, دو اس موضوع پر انشاء اللہ پھر دورہ شروع کر لیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کی اللہ ہمارے کے اللہ عربام ہمارے شہفاظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو ہمارے علماء ہیں ان علماء سے جوڑ کر کے رکھے میرے بھائی فتنے کا دور ہے اور اس فتنے کے دور میں کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور علماء کے ساتھ جڑ کر کے رہنا ان سے مشورے لینا ان سے رہنمائی ان کی رہنمائی میں دین کا دعوت کا کام کرنا اور ان کے ماتحت رہنا یہ فتنوں سے بچاؤ کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے لہٰذا ہمارے جو علما اللہ تعالیٰ ان کی الفاظ فرمائے اور ہم سب کو ہمارے جو علماء ہیں جو منہج سلف کی ترجمانی کرنے والے کتاب اللہ اور سنت رسول کے پیغام کو آگے بڑھانے والے توہیل سنت کی نشل و شاد کرنے والے منہج سلف کی نشل و شاد کرنے والے اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظ فرمائے اور اللہ البامن ہمیں ان سے علم اور استفادے کی توفیق عناط فرمائے میں شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں بڑے اعظب الحترام کے ساتھ کہ شیخ اپنے گفتگو کا آغاز فرمائیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں شیخ سے کہتا ہوں کہ شیخ اس لمبے سفر میں ہو سکتا ہے ہماری طرف سے یا اس طریقے سے کسی بھی طرح سے اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے تو شیخ سے معذرت چاہتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ شیخ ان شاء درخواست قبول کریں گے اور آئندہ بھی استفاد دے کا ہمیں موقع نصیب فرمائیں گے اللہ تعالیٰ سے کفاط فرمائے عامر اکبر آرمین ابارک اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وبرکات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 قابل قدر قبیت الشیخ مختار احمد مدنی اللہ اس سلسلے میں شریک ہونے والے مکر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں جیسا کہ شیخ محترم نے بھی بتایا کہ یہ سلسلہ کافی وقت سے چلتا رہا اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحم اللہ کی کتاب گلغ المرام سے آخری حصے کتاب الجام کے چھے ابواب ہم نے مکمل کیے اور یہ آداب و اخلاق ترغیب و ترغیب اچھے اخلاق برے اخلاق سے متعلق اور اسی طرح سے زہد و رقائق سے متعلق اور اخیر میں ذکر و دعا سے متعلق باب اس میں بہت ساری احادیث ہمارے سامنے آئی جو ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والی ہیں اور ہمارے اخلاق کو درست کرنے والی ہیں ہم کو اللہ کی عبادت کا شوق پیدا کرنے والی اور اللہ سے جوڑنے والی ہیں اور ساری کوششوں کا مقصود یہی ہے کہ اللہ تعالی بندے سے راضی ہو جائے بندے کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اسے اللہ کا قرب دنیا میں ملے آخرت میں اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکبر کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے بندے کو اللہ کا ذکر کرنے والا بننا یہ بہت بڑی چیز ہے اس لیکن ساری عبادات کا اصل مغز اللہ کی یاد ہے ایسی عبادات جس میں اللہ کی یاد نہ ہو ایسی عبادت انسان کے لیے و بال ہے اسی طرح سے اللہ کا بندے کا ذکر کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ یہاں بندہ دنیا میں زمین پر فرش پر اللہ رب العالمین کو یاد کر رہا ہو اور عرش پر اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے اپنے بندے کی تعریف کر رہا ہو اور اس کی قدر کرتا ہو اس سے محبت کرتا ہو اور اس کا تذکرہ خیر کرتا ہو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے بہت بڑی چیز ہے ذکر اللہ اکبر اللہ کا بندے کو یاد کرنا بہت بڑی چیز ہے تو آخری جو باب ہمارا ہے وہ ذکر و دعا سے ہی متعلق ہے اور دعا کا بھی معاملہ آپ نے دیکھا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اس نے فرمایا ادعا ابادہ دعا, دعا آئین عبادت ہے یا جیسے بعض روایت میں آئے کہ افضل البادہ ادعا ساری میں سب سے افضل عبادت اگر کوئی ہے تو وہ دعا ہے لہذا ایک انسان کو اللہ کا ذکر کرنے کی اور اس کو یاد کرنے کی توفیق ملے اور اسی کے ساتھ, ساتھ اپنی دینی و دنیاوی حاجات میں اللہ کو پکارنے کی توفیق ملے تو ایسا انسان نہ عجر سے محروم ہے نہ نصرت سے محروم ہے لہذا ایک بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو اور ابن حجر رحم اللہ نے اسی پر اپنی کتاب کو ختم کیا ہے کتاب باب الذکر ودوا جو ساری عبادات کی اصل ہے اس کی روح ہے تو سارے احکام فقی احکام ہیں بعض اوقات انسان بس ڈھانچے کو پکڑ کے رہ جاتا ہے اس ڈھانچے میں عبادات اور احکام حلال اور حرام اور نماز اور حج اور روزہ اور اس طرح کی جتنی عبادات ہیں ایک وقت گزرنے کے بعد میں قوموں کا مزاج یہ بن جاتا ہے امتوں کا مزاج یہ بن جاتا ہے کہ ان کے سامنے عبادت کی شکل اہم ہو جاتی ہے اس کی روح زندگی سے نکل جاتی ہے اور عبادت کی روح یہ ہے کہ انسان جو بھی عبادت کرے اللہ کے لیے کرے اور اللہ کی یاد کے ساتھ کرے اسی لیے منافقین کے بارے میں کہا وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں زبردستی پڑھتے ہیں اور کہا کہ اولاد کرون اللہ اللہ کلی اللہ اللہ کو یاد بہت تھوڑا کرتے ہیں نہیں کے برابر ہوا کہ نماز جیسی افضل ترین عبادت میں بھی اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ نماز منافق کی نماز ہے یہ ان کی علامات میں سے ہے لہٰذا اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے چاہے وہ عبادات میں نماز کے اندر ہو یا مجرد اللہ کو یاد کرنے پکارنے کے اعتبار سے ہو تو زندگی میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان واقعی جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کی بڑائی اللہ کی آتا کا احساس اس کو ہوتا ہے اللہ کے رحمت کا احساس اس کو ہوتا ہے اور اپنی محتاجی کا اور یہ چیز اسے اللہ سے مانگنے والا بناتی ہے وہ اللہ سے دعا بھی کرنے لگتا ہے لہذا دعا بھی اللہ سے کرنا چاہیے اور اس حدیث میں یعنی اس باب کے آخری دونوں حدیث ہے جو ہمارے سامنے ہیں اس میں یہی بات ہے ایک میں دعا ہے اور ایک میں اللہ کا ذکر ہے تو اللہ کے ذکر پر ابن حجر رحم اللہ نے اس پوری کتاب کو ختم کیا ہے اور وہی حدیث ذکر کی ہے جو امام البخاری نے اپنی صحیح بخاری میں سب سے آخری حدیث لائی ہے آئیے دیکھتے ہیں وہ دونوں حدیثیں کیا ہیں ان میں حضر اللہ فرماتے ہیں وَان آئش وَان اللہ ان صلی اللہ علیہ علمها اور حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھائی اللهم اني اسالوك من الخير كله عاجله واجله ما علمت من وما لم اعلم واعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم اللهم اني اسالوك من خير ما سالك عبدك ونبيك واعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك اللهم اني اسالوك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل دعا کے الفاظ کیا ہیں یہ بہت پیاری دعا ہے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو اس کو یاد کرنے کی توفیق دیں اور کہ اللہ انی اسل من الخیر ہی عاجیلی و اے اللہ میں تجھ سے وہ تمام خیر طلب کرتا ہوں جو جلد ملنے والی ہو یا دیر سے ماں عالم تمن و لم عالم وہ خیر جسے میں جانتا ہوں یا جسے نہیں جانتا وہ من الشر شرکلی اور میں ہر قسم کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں آجلی ہی چاہے وہ جلد آنے والا ہو یا بعد والا ہو ما علم تو من هو ما لم عالم چاہے میں اسے جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں اللهم انی انی من خیر کا اے اللہ میں تجھ سے ہر و خیر طلب کرتا ہوں ہر و خیر مانگتا ہوں جو تیرے بندے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی ہے وہ اود کمن ادبی ابدوق و نبی اور میں ہر اس شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس سے تیرے بندے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اللہ جنت وما جنت کا سوال کرتا ہوں جنت طلب کرتا ہوں جنت کا جنت کی دعا کرتا ہوں جنت مانگتا ہوں وما قرب الیہا من قول او عمل اور ہر اس قول اور عمل کا تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں جو جنت سے قریب کرنے والا ہو۔ وا اعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل اور اے اللہ میں جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور ہر اس قول و عمل سے جو جہنم سے قریب کرنے والا ہو۔ واسالک ان تجعل كل قضاء قضیتہ لي خيرا اور اے اللہ جو بھی تو فیصلہ میرے, حق میرے بارے میں کرے میں तुझसे اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ تو اس کو میرے خیر والا ہی بنا۔ اس حدیث کو امام ابن ماجا ابن حبان اور اسی طرح سے امام حاکم نے روایت کیا ہے ابن حجر کہتے ہیں کہ وہ ابن حبان امام ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے اس حدیث میں بہت ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں کہ ایک بندہ اللہ سے مانگے شیخ ابن وفیمی رحمہ رحم اللہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں فیاد الحدیث فوائد اس حدیث میں کئی فائدے کی چیزیں ہیں علمی فوائد اس میں ہیں اولن حسنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین طور پر اپنے گھر والوں کی نگرانی کرنا تو اس اعتبار سے کہ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جامع اور نعف دعا اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی وقت قال صلى الله علیہ و سلامہ خی رکم خی رکن ہی و اناخی رکمل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما چکے ہیں کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے خصوصاً اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہو اور میں اپنی بیویوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے خود اچھا ہوں یہ بات شیخ نسمین رحمۃ اللہ نے فصح الدی جلال کرام میں کہی ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کی دعوتی ذمہ داریاں نبھانے کے باوجود مسلمانوں کی تربیت اور غیر مسلموں کو اسلام کی طرف دعوت دینا اور پھر جنگیں اور اسی طرح سے لوگوں كے مسائل حل كرنا ان کے درمیان فیصلے كرنا حدود کا نفاظ کرنا سفر اور حضر کے معاملات جتنی مشقت والے ہوتے ہیں ان سب کے باوجود اپنے گھر والوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں آپ ہمیشہ یعنی فكر مند رہتے تھے كبھی اس میں بے فکری نہیں کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کی رعایت کرتے تھے ان کی تعلیم کی نگرانی کرتے تھے یہی وجہ کہ یہ پیاری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھائی ہم ایسے کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دین کی بات کرتے ہیں عموماً یہ نہیں ہوتا ہے خصوصاً موبائل فون کے دور میں یہ نہیں ہو پاتا ہے چاہے دسترخوان ہو چاہے آپس میں گھروں میں ایک ساتھ مل کے بیٹھے ہوئے ہوں ہر آدمی اپنے موبائل فون میں لگا رہتا ہے واٹس ایپ فیس بک چیک کرتا رہتا ہے لیکن بیٹھ کر کبھی دین کی بات کرنا علم والے کا گھر والوں کو دین کی بات سکھانا بڑوں کا چھوٹوں کی تعلیم کا خیال رکھنا اور ان کا جائزہ لینا کہ ان کو کیا آتا ہے کیا نہیں آتا ہے عقیدے کے معاملات یا اسی طرح سے عبادات یا اسی طرح سے اور چیزیں خصوصاً قرآن کا حفظ کرنا یا حدیثوں کو یاد کرنا یا دعاؤں کو یاد کرنا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری ذمہ داریاں نبھانے کے باوجود اپنے گھر والوں کی تعلیم کا بھی خیال رکھتے تھے تو یہ بہت بڑی بات ہے جو اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوتی ہے مزید یہ کہ اس حدیث میں جو الفاظ ہیں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ عنی اسلکمن من کلی ہی عاجل ہی و عاجل ہی آجل آئین سے اور علیف سے اس کے مد کے ساتھ میں تو اے اللہ میں تج سے ہر خیر مانتا ہوں چاہے وہ جلد والی ہو یا دیری والی ہو ما عالم تمن ہو مالم عالم چاہے میں اسے جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں یہ یعنی ایسی دعا ہے جس میں دنیا آخرت کی ساری بھلائی آ جاتی ہے آجل آئین کے ساتھ دنیا کو کہتے ہیں اور آجل الف کے ساتھ میں یہ آخرت کو کہتے ہیں جیسے علامہ سنانحم اللہ فرماتے ہیں ول آجل خیر النیہ خیر الآ آجل میں عین کے ساتھ جو ہے اس میں دنیا کی ساری خیر آ جاتی ہے اور آجل جو الف کے ساتھ میں ہے اس میں آخرت کی ساری خیر آ جاتی ہے جامع صغیر کی شرح میں امام سنانی نے بات کہی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کل بل تو ہرگز نہیں بلکہ تم عاجلہ کو پسند کرتے ہو عین کے ساتھ اور وہ تدارون اور آخرت کو پسے پشت پش ڈال دیتے ہو اس کو چھوڑ دیتے ہو یہ سر القیاما کی آیت ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عاجلہ کو آخرہ کے بالمقابل ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی آجلہ ہے دنیا کی ملنے والی چیزیں عاجلہ ہیں اور اس کے بالمقابل آخرت ہے تو یہاں جو کہا گیا ہے کہ اے اللہ میں تجرے ہر خیر مانگتا ہوں چاہے وہ آجل ہو یا آجل ہو چاہے وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس دعا میں دنیا اور آخرت دونوں کی خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیٹ دی عمومی طور پر یہ ساری باتیں اس میں آ گئی مزید اس میں یہ کہ کہا کہ ماں تو من ہوا معلوم عالم اس لیے کہ انسان مانگنے کے اعتبار سے بعض اوقات جانتا ہے کہ کیا بھلا ہے لیکن کبھی اس کو معلوم نہیں بھی ہوتا ہے تو اپنی جہالت کو دیکھتے ہوئے اللہ کے علم کے حوالے اپنے معاملات کو کر دینا یہ تفویض کا اعلی مقام ہے کہ اللہ میں جانوں یا نہ جانوں تو جانتا ہے میرے حق میں کیا بہتر ہے تو جانتا ہے میرے لیے کیا خیر ہے دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی تیرے علم کے حساب سے میرے لیے تیرے علم کے اعتبار سے جو میرے لیے خیر ہے دنیا اور آخرت کے اللہ میں تجھ سے وہ ساری خیر مانگتا ہوں تو اس میں تفویض بھی ہے اس میں التجا بھی ہے اس کے اندر اپنی جہل کا اقرار بھی ہے اور اللہ کے کمال علم کا اعتراف بھی ہے پھر اللہ کے فیصلے پہ رضا کا اظہار بھی ہے کہ تو جو دے گا میرے لیے اچھا ہی ہوگا تو اللہ سے یہ مانگنا ہے پھر اس کے بعد کہا کہ خیر مانگنے کے بعد شر کے بارے میں بھی دعا ہے اس لیے کہ انسان کو ہو سکتا ہے خیر ملے لیکن ساتھ میں شر بھی اس کے خیر کو مقدر کرنے والا ہو کہ دنیا میں مال و دولت ملے صحت ملے لیکن اس کے ساتھ کچھ مصیبتیں بھی آ جائیں اسی طرح سے آخرت میں انسان جنت میں جائے لیکن گناہ کی وجہ سے جہنم میں بھی جائے تو ایک انسان بعض اوقات صرف خیر مانگتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگنے والا ہو تاکہ اس کی دعا مکمل ہو جائے کہا کہ اے اللہ میں ہر اس شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو جلد آنے والا ہو دنیا میں یا پھر آخرت میں آنے والا ہو ان تمام قسم کے شرور سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں ماں عالم ما تو من ہوا من ہوں عالم ماں عالم تو من ہوں عالم چاہے میں اسے جانتا ہوں یا نہیں جانتا ان سارے شرور سے اللہ مجھے بچا لے اللہ اب دکھ و نبی و ادب شرما اب دکھ و نبی علما کہتے ہیں یہ تعمیر کے بعد تخصیص ہے پہلی دعا میں تو سبھی آ گیا مزید اب کچھ بولنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں شرکت کے اعتبار سے بھی یہاں پر بات ہے کہ میری دعا تو ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگتے ہیں وہ زیادہ احسن ہوتا ہے زیادہ حکمت والی بات ہوتی ہے اور زیادہ بھلائی والی ہوتی ہے تو اس اعتبار سے آپ کی دعاؤں میں شرکت اور آپ نے جو مانگا وہ ہم کو ملے اس میں سے کچھ حصہ ہم کو ملے سارا سارا نبی کا مقام اونچا ہے وہ سارا ہم کو تو نہیں مل پائے گا لیکن ہم اس میں سے کچھ یا سیری علماء نے کہا کہ من یہاں اس اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ میں ہر وہ خیر تُس سے مانگتا ہوں اس خیر کا کچھ حصہ تج سے مانگتا ہوں یہ ادب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کہ آپ کی برابری ہم نہیں کر سکتے نوز بلّہ بلکہ آپ نے جو بھی مانگا ہے کچھ حصہ ہم کو بھی دے دیں اس میں سے ہماری اوقات کے ہمارے لحاظ سے ہماری اوقات اور مقام کے اعتبار سے آپ کو آپ کے مقام کے اعتبار سے دے ہم کو ہماری اوقات کے اعتبار سے دے اس دعا کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم کو بھی ملے کہا کہ اللہ من خیر کا ابدو کا نبی اللہ میں ہر خیر مانگتا ہوں جو تیرے بندے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کمن شرما ابدو کا نبی اور اللہ ہر شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس سے تیرے بندے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. یعنی آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں دعائیں ہیں کوئی ہزاروں اگر کہے تبھی مبالغہ نہیں ہوگا اتنی ساری دعائیں جو حدیث کی کتابوں میں منتشر ہیں اور آپ نے اپنی پوری زندگی میں جتنی دعائیں کی بہت ساری دعائیں بہت ممکن ہے وہ منخول نہ بھی ہوں کیا آپ نے مانگی اللہ تعالیٰ سے اب آدمی اپنی ساری دعاؤں کے بارے میں اللہ کے علم کو بنیاد بنا کے کہہ رہا ہے جو بھی ہمارے نبی نے مانگا نا اس میں سے ہم کو دے دی اللہ تو ساری پیاری دعائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ نے مانگی جو بڑی حکمت پر مبنی تھی اللہ کی معرفت کے کلمات سے منور و مزین تھی ان ساری دعاؤں میں ہمارا حصہ ہو جاتا ہے کہ اللہ جو آپ نے مانگا مجھے بھی دے جس سے پناہ مانگی ہو سکتا ہے میں وہ شب نہیں جانتا ہمارے نبی نے اس سے پناہ مانگ لی تو اللہ وہ ساری چیزیں جن سے آپ نے پناہ مانگی اللہ مجھے ان ساری برائیوں سے بچا پہلی مرتبہ میں اللہ سے مطالبہ تھا اب دوسری مرتبہ میں بھی اللہ ہی سے مطالبہ ہے لیکن اب رسول کو بھی ساتھ میں لے لیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اعتبار سے اللہ ہم سب کو وہ چیزیں عطا فرما اس میں رسول پر بھی اعتماد ہے پہلی مرتبہ میں اللہ کے علم پر اور اللہ کے فیصلوں پر اللہ کے آتا پر اللہ کی رحمت پر اعتماد ہے اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر اعتماد ہے کہ آپ نے جو مانگا خیر ہی ہوگا آپ نے جس شر سے پناہ چاہی واقعی وہ شر ہی ہوگا تو اپنی عقل کی بجائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کو اختیار کر اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں مرتبہ کی یعنی ایک انسان کو اس کا احساس ہونا اور اس کو تسلیم کرنا اس حدیث میں آتا ہے اس دعا میں آتا ہے پھر اب یہاں پر آپ ایک چیز دیکھیں کہ ابن حفیح رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ومن فوا دل اسبات النبوتھی والعبودیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ایک فائدہ اور بھی ہے کہ اس میں دو باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمع کی گئیں ایک عبودیت اور ایک رسالت اور یہ دونوں مقام آپ کے ہیں انفرادی اعتبار سے جو اللہ کی نسبت سے ہے اور امت کے اعتبار سے جو لوگوں کی طرف اس کا رخ ہے عبودیت اللہ کے بندے اور رسول اللہ کے لیکن لوگوں کی طرف رسول بنی سر جو ہے اس میں آتا ہے انی رسول اللہ جميعا تو رسالت کا رخ بندو کی طرف ہوتا ہے اور عبودیت اللہ کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے تو اس اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے دو پہلو ہیں ایک عبودیت کا اور ایک رسالت کا ان دونوں کو اس میں جمع کر دیا گیا ہے اور یہ دونوں آپ کے کمال کو بتاتی ہے آپ کی شان کو اور کے اونچے مقام کو بتاتی ہے کہ ایک اعتبار سے تو آپ اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے والے بندے تو اس اعتبار سے جس مقصد کے لیے اللہ نے مخلوق کو انسان کو پیدا کیا اس مقصد کو پورا کرنے میں کمال درجہ آپ کو تھا اور دوسرا یہ کہ آپ کا انتخاب کیا ساری انسانیت کے لیے تاکہ ساری انسانیت بھی اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچائے اس ذمہ داری میں بھی آپ کمال درجے میں تھے کہ آپ کی رسالت کو تسلیم کرنا ہے تو کہتے ہیں کہ فی ہی وفی اسبات و نبو وتی ہی ردن ہو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اثبات ہے ان لوگوں کے رد میں جو آپ کو جھٹلاتے تھے اثبات و ہی من غلا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں آپ کی عبودیت کا بھی اثبات ہے اور اقرار ہے کہ آپ اللہ کے بندے تھے یہ ان لوگوں پر رد ہے جو آپ کو آپ کی بندگی سے بڑھا کر رب یا معبود بنا دیتے ہیں آپ کی شان میں گلو کرتے ہیں تو ان دونوں سے بچنا ہے نہ آپ کی رسالت کا انکار کرنا ہے نہ آپ کی بندگی سے آپ کو بڑھا کر رب یا معبود بنانا ہے تو ان دونوں چیزوں کو جمع کرنا یہ بھی بہت پیارا انداز ہے اس دعا میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے اسی طرح سے آگے الفاظ مزید وہ بندے کے لیے عمل کے اعتبار سے ہے کہا کہ اللہ امال کے اعتبار سے کہ اللہ انی اسلجنت ابھی اس میں تفصیل ہے کہ مقصود اور وسیلہ دونوں کی توفیق دے پہلے اجمالاً طلب کیا اللہ سے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں حصہ لے لیا اور پھر اس کے بعد اب تفصیل کے ساتھ میں منزل اور راستہ دونوں کی دعا اللہ تعالی سے ہے یہ بتانے کے لیے کہ جنت یوں ہی نہیں مل جاتی ہے جنت کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی لیکن دعا ہی میں تعلیم بھی دے دی یہ جنت یوں ہی نہیں ملتی ہے دعا تو کرنا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے کیا ہے انی اسألو جنت قرب من قول او عمل. اے اللہ جنت کر ربا علیحا من قلع اوامل الا میں تم سے جنت کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے جنت عطا فرما جنت دے دے لیکن کیا کہا وما کر ربا علیحا من قول او عمل۔ اور اے اللہ مجھے ہر اس قول و عمل کی توفیق دے جو جنت سے قریب کرنے والا ہو معلوم مانگنا ہے لیکن جنت کے ساتھ ساتھ جنت کے وسائل بھی طلب کرنا ہے کیوں اس لیے کہ جنت یوں ہی نہیں مل جاتی ہے جنت کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے وہ اقوال اور وہ افعال اور وہ اعمال کرنے پڑتے ہیں جو جنت کے قریب لے جاتے ہیں جنت میں داخلے کا سبب بنتے ہیں اسی طرح سے کہا کہ وہ ارود بکا مناری کربا مربہ منہا من قول أَوْ عوامل اور اللہ میں تصے پناہ مانگتا ہوں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم سے اور ان تمام اقوال اور اعمال سے جو جہنم سے قریب کرنے والے ہوں معلومات کے جہنم میں یوں ہی آدمی نہیں جاتا ہے بلکہ کچھ اقوال اس کے ہوتے ہیں کفری اقوال ہیں حرام باتیں ہیں غیبت ہے اس طرح کی چیزیں ہیں جھوٹ ہے دھوکہ ہے اور اسی طرح سے اعمال ہیں شراب پینا ہے یا اسی طرح سے اور برائیاں ہیں ان برائیوں کی وجہ سے آدمی جہنم میں جاتا ہے کبھی دائمی طور پر چلا جاتا ہے شرک کی وجہ سے یا کبھی وقتی طور پر جائے گا شراب اور جوا یا اس طرح کے گناہوں کی وجہ سے اگر اس کے پاس توحید تھی تو اس کے پاس صحیح ایمان تھا تب تو ایسی صورت میں آدمی کو نہ صرف جہنم سے پناہ مانگنا ہے بلکہ جہنم کے وسائل سے بھی کیوں اس لیے کہ دنیا میں آدمی غلط زندگی جیتا ہے تو یہ دنیا کی جہنم ہے ایک بری زندگی جب آدمی جی رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی معاشیت والی ہو یا اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے ساتھ کفر اور شرک والی زندگی ہو یہ دنیا کی جہنم ہے ایسے آدمی کو صحیح اطمینان زندگی میں نہیں ملتا ہے کیونکہ اطمینان اسی کو ملتا ہے جو واقعی اپنے قلب کو اللہ سے متعلق رکھے جوڑے رکھے اللہ بکر اللہ تطمن القلوب خبردار اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ہے تو یہ جو چیز ہے یہ ایمان کے نتیجے میں اور اچھی زندگی کے نتیجے میں دنیا میں ملتا ہے سکون قلب اگر آدمی گناہوں میں ملوث ہو دنیا کی زندگی میں سکون نہیں ملتا ہے تو مصیبتیں نیک انسان پر بھی آتی ہیں لیکن اندر سے وہ سکون سے ہوتا ہے اللہ سے جڑا ہوتا ہے ہمت اور حوصلہ اس میں ہوتا ہے لیکن اگر اللہ سے جڑا ہوا نہ ہو تو پھر نہ صرف باہر مصیبت بلکہ اندر بھی مصیبت ہوتی ہے لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی سے ان تمام گناہوں سے برائیوں سے پناہ مانگے جو جہنم سے قریب لے جانے والی ہوں اخیر میں کہا و اسالک ان تجعل كل قضاء قضیتہ لخير ا یا اللہ جو بھی فیصلہ تو میرے حق میرے سلسلے میں کرے میرے معاملے میں کرے میں तुझसे اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ اسے میرے لیے خیر بنا دے وہ فیصلہ میرے لیے خیر والا ہونا چاہیے ظاہر بات ہے کہ دنیا میں اللہ تعالی کی طرف سے فیصلے دونوں طرح کے आते हैं راحت کے تکلیف کے پھر کبھی آدمی دنیا میں اللہ سے چاہتا ہے کہ دنیا میں کوئی خیر اسے ملے لیکن اس کی بجائے اس پر مصیبت آتی ہے وہ نہیں ملتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیماری آتی ہے پریشانیاں آتی ہیں فقر و فاقہ آتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے کسی خیر کے لیے لیکن وہ نصیب نہیں ہوتی ہے تجارت میں پیسہ لگا دیا لیکن تجارت نہیں چلی یا کوئی اور معاملہ ہے اس میں کوشش کی لیکن نہیں ملا تو دنیا میں یہ جو کچھ بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے یہ مصیبت آتی ہے یا آدمی محفوظ رہتا ہے یہ سارے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اس اعتبار سے اللہ کے سارے فیصلے خیر ہی ہوتے ہیں لیکن بندے کی نسبت سے دیکھا جائے کوئی چیز خیر ہوتی ہے کوئی چیز شر ہوتی ہے بندے کی نسبت سے بیماری ایک اعتبار سے جیسا کہ ابھی نے بھی کہا تھا کوئی چیز شر محض نہیں ہوتی ہے بیماری اس اعتبار سے شر ہوتی ہے کہ آدمی بہت سارے امال نہیں کر پاتا ہے پریشان ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے کوفت ہوتی ہے لیکن اس اعتبار سے خیر ہوتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور بندے کو سوچنے کا توبہ کرنے کا اور استغفار کرنے کا اور اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں جو خیر کا پہلو بھی اس میں ہوتا ہے شر محض کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو یہاں پر یہ دعا کی جا رہی کہ اللہ جو بھی تو فیصلہ میرے لیے کر اس کو میرے لیے کیا بنا دے خیر بنا دے ایک اور حدیث ہے جس میں مزید اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ کیا ہے عائشہ فرماتی ہیں دخل علی النبی اللہ علیہ وسلم واجہ جو حدیث ہم نے پڑھی اس کا سیاق کیا ہے الدب المفرد میں امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے حبیث کا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے کمرے میں آئے اور میں نماز پڑھ رہی تھی ولہ حاجہ اور آپ کی کوئی حاجت تھی آپ مجھ سے کچھ متا مطلب کر رہے تھے لیکن میں اس وقت نماز پڑھ رہی تھی اب کا تو علیہ تو میں نے آنے میں دیری کی کالیہ عائشہ علیہ کی بھی جم علی آپ نے فرمایا اے عائشہ تمہارے لیے زیادہ مناسب یہ ہے کہ تم یعنی ایسی دعا مانگو جو یعنی ساری چیزوں کو شامل کرنے والی ہو اور جامع جمل یعنی جملہ کی جمع ہے کہ ایسی دعا کرو جس میں ساری چیزیں آ جائیں اور جو جامع ہو ساری چیزوں کو جمع کرنے والی ہو مختصر ہو اور اس میں ساری چیزیں آئے تاکہ اختصار دعا میں یعنی کہ زیادہ لمبی دعا ہو جائے پلم رسول اللہ و ماں جمال العا و ہو جب میری نماز ختم ہوئی تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہ اللہ کے رسول یہ سمیٹنے والی اور جامع دعا کیا ہے کالا کو من الخیر و آجلی ماؤدلی نارما وما کربا مما کبی محمد و ادبی بك مما تعوذ منه محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری تقریباً ویسی دعا ہے اخیر کا جملہ جو ہے وما قضیت من قضائن فجعل تو میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے اللہ اس کا انجام خیر ہی کر دے اس کا انجام ایسا کر کہ جو میرے حق میں بھلائی والا ہو مجھے جنت میں لے جانے والا ہو مجھے کامیاب کرنے والا ہو یعنی جو بھی فیصلہ اللہ کا آئے چاہے وہ راحت کا یا تکلیف کا اگر راحت کا آتا ہے تو اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کے میں تیرا شکر کرنے والا ہوں اور انجام اس کا اچھا بنا ایسا نہیں کہ میں راحت پا کر دنیا میں مال و دولت پا کر عہدہ اور مقام پا کر میں اور گھمنڈ میں مبتلا ہو جاؤں یا اسی طرح سے سرکشی کرنے لگوں اس کا انجام میرے لیے اچھا کا ہے اسی طرح سے مصیبت آئے فقر کا آئے بیماری آئے مسائل آئیں زندگی میں اس کا انجام میرے لیے بہتر بنا ایسا نہ ہو کہ میں مصیبتوں سے گھبرا کر دین سے دور ہو جاؤں ایسا نہ ہو کہ میں بے صبری کرنے لگوں شکایت کرنے لگوں یا میں گناہوں میں واقع ہو جاؤں اس کا انجام میرے لیے اچھا بنا یعنی یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر رضا بھی ہے اور مطلوب یہ ہے کہ ان آزمائشوں میں ان مصیبتوں میں چاہے وہ آزمائش خیر کے راستے سے آئے یا شر کے راستے سے آئے راحت کے اعتبار سے ہو یا مصیبت کے اعتبار سے ہو اگر اس میں آدمی جما رہے دین پر تو یہ اس کے لیے بھلائی ہے اس کا انجام اچھا ہو جو بھی آزمائش تیری طرف سے آئے مجھے اس آزمائش میں کامیاب نکال کامیاب کر کے باہر نکلنے کی توفیق دے کامیاب ہو کر باہر نکلنے کی توفیق دے تو یہ بہت پیاری دعا ہے جس میں یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ انسان پر آزمائش تو آنے والی دنیا میں اور آزمائش سے بھاگ تو نہیں سکتا ہے اللہ تعالی نے بنایا دنیا کو آزمائش کے لیے چاہے نبی ہو یا غیر نبی عام انسان ہو یا کوئی اللہ والا ہر ایک پر آزمائش آنے والی ہے لیکن یہ کہ انسان اللہ سے یہ مانگے کہ اللہ جو بھی فیصلے تیرے ہوں راحت کے ہوں تکلیف کے ہوں انجام اس کا اچھا کر دے مجھے ناکام ہونے سے اس میں بچا بگڑنے سے برباد ہونے سے بچا دنیا کے اعتبار سے بھی حال کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے بھی معال کے اعتبار سے تو اس اس دعا میں ساری چیزیں ہم کو ملتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو خیر سمیٹنے والا بنائیں اور شر سے بچنے والا بنائیں آئی اب ہم اس باب کی آخری حدیث دیکھتے ہیں جسے امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں وہ اخرج شیخ ان ابی ربی اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلی متانی حبیب طانی الرحمان خفی فطانی السان تقیلطان فلم سبحان اللّہی سبحان اللّہ, اللہ عبی دو کلیمے ہیں دو باتیں ہیں دو جملے ہیں رحمان کے نزدیک بہت محبوب ہیں رحمان کے نزدیک حبیب ہیں یعنی محبوب ہیں حبیبان محبوبتان خفی علی اللسان زبان پر بڑے حلقے ہیں تقیلطان فلمزان ترازو میں بہت بھاری اور وزنی ہیں وہ کیا ہیں سبحان اللہ وبحمبی ہی سبحان اللہ سبحان اللہ وبی ہی ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ اور میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس اللہ کی جو بڑی عظمت والا ہے سبحان اللہ العظیم میں اللہ کی جو کہ عظمت والا ہے بڑا عظیم ہے اس کی پاکی بیان کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں کلی متان ال الرحمن یہ یعنی یہ خبر ہے علماء نے کہا اور سبحان اللہ البحمدی سبحان اللہ العظیم یہ مبتدا ہے تو کبھی اس طرح سے تقدیم و تاخر بھی ہوتا ہے کہ پہلے یعنی خبر بیان کی جاتی ہے اور پھر مبتدہ بعد میں ہوتا ہے جو زبان جاننے والے ان لوگوں کے لیے ایک نقطہ ہے جو شیخ ابن فیمین یا دوسرے علماء نے کہا ہے تو یہاں پر کیا بات بیان ہوئی ہے یہاں پر ہے کہ دو کلیمے ہیں چھوٹے چھوٹے جملے ہیں اور رحمان کے نزدیک محبوب ہیں اللہ کو بہت پسند ہے یہاں صفت رحمان ذکر کی ہے اللہ کے رحمت کو یہاں ذکر کیا گیا ہے اور رحمت دو طرح کی ہے رحمت عامہ رحمت خاصہ ایک رحمت وہ ہے جو سارے بندوں کے لیے ہے مومن کافر سبھی کے لیے ہے بارش کا برسنا رزق کا ملنا دنیا میں عافیت کا ملنا یہ ساری چیزیں سبھی کو نصیب ہوتی ہیں مومن کافر سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن آخرت میں مغفرت اور جنت یہ صرف مومن کا حصہ ہوگی مومن ہی کوئی نصیب ہوگی کسی اور کو نہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رحمت کو مومن کے ساتھ بھی ذکر کیا ہے وہ کا نہ رحیم اللہ تعالیٰ مومن کے لیے بڑا رحیم ہے یہ جو خصوصی رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے یہ رحمت خاص تھا اللہ کے صرف ایمان والے بندوں کو نصیب ہوگی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کبھی افراد کے ساتھ ہوتی ہے کبھی اعمال کے ساتھ ہوتی ہے اور افراد کے ساتھ بھی سے اعتبار سے کہ ان کے ظاہری یا باطنی عمل کی وجہ سے اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ دو کلیمے اللہ کو بہت محبوب ہیں تو معلوم ہوا کہ یعنی اعمال بھی اللہ کو محبوب ہوتے ہیں اور اشخاص بھی اللہ کو محبوب ہوتے ہیں کلمتان دو کلیمے ہیں خبی بطان الرحمان رحمان کے نزدیک بڑے محبوب ہیں اللہ کو بہت پسند ہے تو معلوم کہ جو بندہ یہ ان کلمات کا اہتمام کرے ان کی محبت کی وجہ سے اللہ اس سے بھی محبت کرے گا خفیفتانی علی اللسان زبان پر بڑے ہلکے ہیں تقیلطان فلم قیامت کے دن جو اعمال کے تلنے کی ترازو ہے اس میں بڑے بھاری ہیں کون سی ترازو قیامت والی جس میں انسان کی نیکیاں تلیں گی اور وہ کلمات کیا ہیں سبحان اللہ وبحمدی سبحان العظیم اس حدیث کے تعلق سے شیخیمی رحم اللہ فرماتے ہیں افیحد الحدیث فوائد اولا اثبات للہ عز وجل ان اللہ اسبات المحبت اس حدیث میں بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ امان کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ امان سے محبت کرتا ہے اہل سنت ان اللہ تعالیٰ محبت حقیقی اہل اہلسنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتا ہے تو واقعی وہ محبت ہے اور ثابت شدہ محبت ہے اور حقیقی محبت ہے محبت کا مطلب محبت اور محبت کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر ایک انسان جانتا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے لیکن کہا کہ بعض لوگوں نے اس کی تحریف کر دی کہ محبت کہیں مخلوق کے مشابہ نہ ہو جائے تو کہا کہ محبت کا معنی کچھ اور ہے کیا ہے وہ غیر حرف المحبت ویقول المحبت و المحبت عبارت العنی اللہ تعالی محبت کرتا ہے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی ثواب دیتا ہے بعض لوگوں نے اس طرح سے کہا لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے اللہ تعالی محبت کرتا ہے کا ثواب مطلب دیتا ہے نہیں بلکہ اللہ تعالی محبت کرتا ہے یعنی محبت کرتا ہے ثواب دیتا ہے ایک زائد چیز ہے اس کے لیے الگ سے دلائل ہے لیکن محبت خود اللہ کے افعال میں سے ہے جس کو ماننا ضروری ہے کہتے کیوں کہتے کہ ولا کن اور اس طرح کی کئی اور آیت ہیں اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو صف در صف جنگ کے میدان میں کھڑے ہو کر جنگ کرتے ہیں صفیں بنا کر جنگ کرتے ہیں قتال کرتے ہیں تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے تو یہ تو اپنی جگہ ہے لیکن کہتے ہیں کہ اللہ قول ہی احب الحب الام العمالی احب الام وقتی یعنی یہاں پر ہی بات فٹ نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سا... کے نزدیک سارے اعمال میں سب سے محبوب عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے تو یہاں پر عمل کے بارے میں کہا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے کہتے لا تو صاحب یعنی بندوں سے محبت کرتا ہے کہ مطلب ان کو ثواب دیتا ہے اگر وہ مان بھی لیا جائے تو پھر نماز سے محبت کرتا ہے تو کیا نماز کو ثواب دیتا ہے نماز کو کیسے ثواب دے گا وہ تو بندوں کو دیا جائے گا تو یہ کہنا کہ اللہ کا محبت کرنا ثواب دینا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے بندوں کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے لیکن نماز کے بارے میں آپ کیسے اس کو تعویل کریں گے اس کی کیا یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نماز کو بھی ثواب دیتا ہے نہیں نماز تو خود ہی عمل ہے تو بلا شبہ یہاں پر مراد یہ کہ واقعی اللہ محبت کرتا ہے بلوفا وفا الحا بلکہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والے کو ثواب دیتا ہے وہ قدا لکھ احب البقاء <مَسَاجِدُهَا> اللہ مساجدہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین جگہیں مساجد ہیں پل مساجد اللہ تو صاحب ان نمایو صاحب <فِيهَا> تو کیا آپ یہ کہیں گے یہاں پر کہ اللہ کا محبت کرنا ثواب دینا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ مسجدوں کو ثواب دیتا ہے کیونکہ اللہ محبت مسجدوں سے کرتا ہے نہیں محبت محبت ہے اس کی اس کی تویل کر کے اس کو کہنا اس سے مراد ثواب دینا ہے اجر دینا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس کی کوئی حاجت بھی نہیں ہے ہاں اللہ کی محبت بندوں کی طرح نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بندوں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرح کچھ نہیں نہ اللہ کسی کی طرح ہے لئی سکم اتلی شہید تو مشابہت اس میں نہیں ہے مماثلت اس میں نہیں ہے اللہ کی محبت بندوں کی محبت سے بالکل الگ ہے تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تعویل کی ضرورت نہیں اور یہ حدیث بتاتی ہے کہ ان کلیمات سے اللہ کو محبت ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو ان کلمات کا اہتمام کرے وہ بھی اللہ کے نزدیک محبوب ہوگا اللہ اس سے بھی محبت کرے گا اور ساری بھاگ دوڑ کا مقصود یہی ہے کہ بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت ملے یہ محکیم رحمۃ اللہ پوری کتاب اس پہ لکھی ہے اور اس میں بہت تفصیل سے بتایا کہ اصل محرک انسان کے لیے اللہ کی محبت ہے خوف جو ہے یہ ثانوی چیز ہے جب کچھ برا کرے گا تبھی تو ڈرے گا نا لیکن ایک انسان کے اصل جو اندر سے جو چیز ہے وہ محبت ہے تو اللہ سے محبت کرنا اور اللہ کی محبت پانے کے لیے کوشش کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہے جو انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے کہا آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے جب کہ آپ کی مغفرت ہو چکی ہے یعنی آپ ڈرنے کی کیا بات ہے جہنم کا تو کوئی مسئلہ آپ کے لیے نہیں مغفرت ہو گئی ہے پھر بھی آپ مجاہدہ کر رہے ہیں تو آپ نے کہا افالا کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں تو ایک انسان صرف خواب کی بنیاد پر عمل نہیں کرتا ہے اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت کے اظہار کے طور پر شکر کے طور پر بھی عبادت کرتا ہے یہ بہت بڑا دائیہ اور بہت بڑا محرک ہے انسان کی زندگی میں جو انسان کو عمل کراتا ہے اسی طرح سے کہا کہ خفی فتح نے علیہ کا مطلب کیا ہے کہ آدمی کی زبان پر بڑے ہلکے ہیں یعنی بولنے میں کوئی مشقت انسان کو نہیں ہوتی ہے بڑی آسانی سے ان کلمات کو آدمی کہہ سکتا ہے رات دن بھی اگر کہتا رہے تب بھی اس کے لیے کوئی بوجھ کی بات نہیں ہے کثرت سے اگر یہ ذکر کرے تب بھی اس کے لیے کوئی مشقت نہیں ہوتی ہے لیکن فقیلتا فلمیزان زبان پر تو ہلکے ہیں ترازو میں ہلکے نہیں ہیں ترازو میں بڑے بھاری ہیں اسی لیے کہا فقیلتا نے فلمیزان شیخ نے قیمین رحم اللہ فرماتے ہیں ائی ماتو زن وی المال یومر قیامہ میزان سے مراد کون سی ترازو ہے یہ ترازو سے مراد وہ ترازو ہے جس میں بندے کے امال تولے جائیں گے تو جب یہ عمل یہ کلمات جو آدمی کہتا ہے ان کلمات کو یعنی وہ عمل تولا جائے گا قیامت کے دن تو وہ بہت بھاری ہو جائے گا ظاہر بات ہے جس کا نیکیوں کا پلڈا بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا وہ ایسی زندگی پائے گا کہ خوشحالی والی زندگی ہوگی تو اماں منفق التموازین ہوں فہو فری شاء ایسی زندگی میں ہوگا جس سے وہ خوش ہو جائے گا راضی ہو جائے گا تو اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو اور اس کو زیادہ مشقت بھی نہ ہو تو یہ ذکر اس کے لیے ہے تو آسانی کے ساتھ کیا جانے والا عمل جس کا ثواب بہت زیادہ ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن میزان میں تو لے جائیں گے گنتی اصل نہیں ہے اصل وزن ہے آدمی کثرت سے نماز پڑھتا ہو کثرت سے صدقات و خیرات کرتا ہو لیکن اس کے اندر نہ خوشو ہے نہ یقین ہے اجر و ثواب کا اور نہ اس کے اندر اللہ کی محبت ہے اور نہ اس کے اندر اخلاص ہے تو بے قیمت عمل ہے اگر اخلاص ہی نہیں ہے تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا وہ کھوکھلا عمل ہے اصل چیز گنتی نہیں ہے اصل چیز وزن ہے کہ اعمال کا وزن کیسے آتا ہے اللہ کی محبت اس کے وادوں پر یقین اس کے وادوں کی طلب اور احتساب اور اسی طرح سے انسان کا یعنی ان اعمال میں اخلاص اپنانا سنت اپنانا اس کا اہتمام کرنا ان کو بھاری اور وزنی بناتا ہے اور اس کے علاوہ جتنی خوبیاں اس میں آدمی جما جوڑتا جائے عمل کا وزن بڑھتا ہے لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ وہ اعمال کی کثرت کو نہ دیکھے بلکہ اعمال کی یعنی اس کے اس کے وزن کو دیکھے کہ میرا عمل کتنا وزنی ہے کتنا اچھا عمل میں نے کیا کتنا زیادہ کیا اصل نہیں ہے. کتنا اچھے سے کیا یہ اصل ہے اسی لیے کہا کہ اللہ خلق موت والیات کم احسن و عملہ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم عمل میں کون بہتر ہے کون اچھا ہے ان نے کہا کون تمہیں عمل میں زیادہ ہے اکثر و عملہ نہیں کہا احسن و عملہ کہا اعمال میں حسن ہونا چاہیے کثرت اصل نہیں ہے کبھی کبھی تھوڑا عمل ہوتا ہے لیکن وزنی ہوتا ہے اور کسی کے پاس بہت زیادہ امار ہوتے ہیں لیکن ان کا وزن نہیں ہوتا ہے, اصل وزن ہے. تو یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے مزید کہا کہ قول الله تعالیٰ لما ذکر مقال ایادود کہتے ہیں کہ اس حدیث سے سیکھنے کی چیز ایک یہ بھی ہے کہ جب آدمی کسی عمل کی ترغیب لوگوں کو دے تو اس عمل کو آسان کر کے پیش کرے لوگوں کے دلوں میں یہ بات پیدا کرے اور ان کو احساس دلائے کہ دیکھو یہ نیکی بہت آسان ہے لیکن بہت قیمتی ہے تاکہ لوگوں کے لیے عمل کرنے میں نشاط رہے یعنی ان کے نزدیک عمل کو مشکل کر کے نہ پیش کیا جائے اعمال کو مشکل بنا کے پیش نہ کیا جائے بلکہ اعمال کے تعلق سے ان کے ذہنوں میں یہ واض و نصیحت کرنے والوں کو احساس ڈالنا چاہیے بہت بڑا ایسا بہت بھاری اور مشکل عمل نہیں ہے سیدھا سادہ عمل ہے ہلکا عمل ہے آسانی سے کر سکتے ہیں تو دین کی دعوت دینے والے لوگوں کو واض و نصیحت کرنے والے ترغیب اور تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنے والے ان کو چاہیے کہ لوگوں کو اعمال بھاری اور مشکل بنا کر پیش نہ کریں اس سے لوگ عمل نہیں کریں گے ان کے لیے ترغیب دے کے دیکھو تم کر سکتے ہو تمہارے لیے ممکن ہے آسان ہے. بڑی آسانی سے اس کو کر سکتے ہو اور ثواب اس کا بہت زیادہ ہے تو ترغیب کے ساتھ ساتھ تہذیب بھی اس میں ہے تو یہ ایک سلیقہ ہے لوگوں کو سکھانے کا جو اس حدیث میں ہم کو ملتا ہے آپ یوں کہتے یوں ہیں کہا دو کری میں بس اور زبان پر ہلکے ہیں اور ترازو میں بھاری ہیں بلکہ ساتھ میں جوڑ دیا شروع میں کہا کہ رحمان کو بہت پسند ہے تاکہ بندے کے عمل میں یعنی رغبت پیدا ہو اس کے اندر عمل کرنے والا بنے تو تقلیل اور تحسین کی کرنا چاہیے یہ ایک خیر ہے خوبی ہے جو کسی یعنی ترغیب دینے والے عمل کی اور واضح رسید کرنے والے میں ہوتی ہے جیسے فرماتے کہ اللہ تعالی نے خود کہا جب روزوں کا ذکر کیا جو مشقت حل عمل ہے اللہ نے اس میں احساس کیا دلایا کہا معدودات گنتی کے چند دن ہیں سال بھر تم کو تھوڑی نہ روزے رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے گنتی کے یا دن ہے بس سال بھر تو تم کھاتے رہتے ہو اللہ تعالیٰ نے احساس یہاں کیا دلایا بس گنتی کے کچھ دن ہیں تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی تقلیل کی یہ کم ہے بہت زیادہ نہیں ہے گھبراؤ مت بلکہ تھوڑا سا عمل ہے تو اس طرح سے بھی یہ ایک سلیقہ ہے ترغیب دینے کا کہ ایک انسان عمل کرنے والا بنے کلمات کیا ہیں سبحان اللہ وب ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ اللہ سنانی کہتے ہیں مانا سبحان اللہ تنظیح و بھیف شریق ہی و صاحبی ولدی و جمیق میں کہتے ہیں کہ یہ جو سبحان اللہ کا کلیمہ ہے اللہ بحمد اس میں تنظیح ہے اللہ کی پاکی بیان کی جا ہے ہر اس نقص سے جو اللہ کے لیے لائق نہیں ہے کوئی بھی نقص اللہ کے لیے لائق نہیں اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے نقائص سے پاک ہے کمیوں سے پاک ہے فیلزام شریک ہے تو اس سے لازم آتے اس میں سب آ جاتا ہے جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں اس میں سب آ جاتا ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں اللہ کی کوئی بیوی نہیں کوئی جوڑ نہیں کوئی برابری والا نہیں اور اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں اور ہر وہ چیز جو اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے ان سب کی نفی اور انکار اس میں آ جاتا ہے جیسے ہم سبحان اللہ کہتے ہیں ہم ان ساری چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے تو اتنا جامع کلیمہ ہے شیخ ابن فیمی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یجم السان وبئی تنظیحی انی و افبات جب آدمی دو کلیمے کہتا ہے سبحان اللہ و بحمد ہی دو باتیں جمع کر ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ سارے عیوب سے نقائص سے پاک ہے وہ بھی حمد ہی اور یہ پاکی جو ہم بیان کرتے ہیں یہ اللہ کی حمد کے ساتھ کرتے ہیں کہ ساری خوبیاں اللہ کے لیے لائق ہیں سارے عیوب سے اللہ پاک ہے اور ساری خوبیاں اللہ ہی کے لیے لائق و ذیبہ ہے تو کہتے ہیں کہ جب دونوں کو جمع کیا جاتا ہے تو یجما السان البین تنظیحی ان المعبی و اثبات الکمالات سارے عیوب سے اللہ کی پاکی اور سارے کمالات کا اللہ کے لیے اثبات و اقرار ان دونوں کو جمع کرتا ہے کہتے ہیں من سبحان اللہ تنظیح یہ سبحان اللہ سے ماخوذ ہے وہ اسبات من الحمد اور اللہ کے لیے کمالات کا اثبات و اقرار کہ اللہ کے لیے ساری خوبیاں اور کمالات ہیں یہ جملہ جو حمد سے لیا جا سکتا ہے یہ ساری تعریف اللہ کے لیے یعنی اللہ ساری خوبیوں والا ہے تو سارے عیوب سے اللہ پاک ہے اور ساری خوبیوں والا اللہ ہے اور دوسرا کریمہ ہے وہ سبحان اللہ العظیم کہ ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اس اللہ کی جو بڑا عظیم ہے تو اللہ کے لیے عظمت ہے کہ شروع میں دعوت دیکھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ رب کا ہے اپنے رب کی بڑائی بیان کا ہے اللہ کی عظمت کا احساس انسان کو شرک سے بچاتا ہے اللہ کی عظمت کا احساس انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اللہ کی عظمت کا احساس ایک انسان کو اللہ سے مانگنے والا اور جڑنے والا اس کی عبادت کرنے والا بناتا ہے اسی لیے پچھلے جتنے انبیاء تھے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے تھے ماں کم اللہ تَرْجُونَ عل اللہ کیا بات ہے کہ تم اللہ کے لیے عظمت کا اقرار نہیں کرتے یا اسی طرح سے اللہ نے فرمایا جب شرک کا بیان کیا اللہ نے فرمایا وما قد اور اللہ حق ہی انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی جب انسان کو واقعی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ کتنا بڑا ہے کتنا عظیم ہے تب جا کر اس کی زندگی میں توازو بھی پیدا ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کے فیصلوں کو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا مزار بھی آتا ہے اللہ کی عظمت کے احساس میں کمی انسان کو غیر اللہ کے آگے جھکنے والا بناتی ہے جب دل اللہ کی بڑائی سے بھرا ہوا ہو کسی اور کی بڑائی اس میں نہیں آئے گی کسی اور کے آگے وہ جھکنے والا نہیں بنے گا جب اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوگا تب جا کے آدمی اللہ ہی سے مانگنے والا بنے گا اسی لیے سب سے عظیم آیت آپ قرآن کریم کی،, کی آپ دیکھیے اس کی ختم میں اللہ نے کیا فرمایا وہ العلی ہے سب سے اونچا ہے اور سب سے عظمت والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کو بھی ختم کیا عظمت پر یہ ایسی آیت ہے جو ساری قرآن کی آیتوں میں سب سے عظیم آیت ہے اعظم و آیا اور اس کا آخری لفظ اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی عظیم ہے کیونکہ اس میں اللہ کی عظمت کا بیان ہے تو یہ جو احساس ہے بندے کو یہ ہونا چاہیے وہ سبحان اللہ العظیم کہ ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اس اللہ کی جو بڑی عظمتوں والا ہے سب سے بڑا ہے عظیم ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو یعنی قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اللہ کو یاد کرنے والا بنائیں اسے مانگنے والا بنائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننے والا پڑھنے والا سیکھنے والا سمجھنے والا اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سلسلہ ہمارا کتاب الجام ہے ختم ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے اس جمع ہونے کو اس پورے سفر کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائیں شیخ محترم شیخ مختار احمد مدنی حفظ اللہ اور دوسرے جتنے بھی متعاونین ہیں انہوں نے جو بھی اس میں کوشش کی اور اس کا انعقاد کیا اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی اللہ رب العالمین کو بھرپور جزا خیر فرمائیں اور ان کے لیے اس کو آخرت کے لیے توشا بنائیں نجات کا ذریعہ بنائے ہم سب کو بھی اللہ تعالی جو بھی کوتا ہی بولنے میں سننے میں ہوئی اللہ تعالی معاف فرمائیں اور مزید عمل کی اور سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائیں اقول هذا وستغفاللہ علی و لکم السلام علیکم و اللہ پہلے طرح ہم شیخ سے بہت بہت شکر گزار رہے ہیں شیخ نے تمام مصروفیات ہونے کے باوجود تمام ضرورت جاری رکھے کتاب کو مکمل ہونے تک ہمیں درست دیتے رہے اور کئی اب باب اس سے پہلے اور شیخ سے مصروف رمضان کو استفادہ دیں اور یہ آخری درس تھا اس باب کا اور آپ کے پاس جو پروگرام کا ہوا آئے گا ریکارڈنگ بعد میں تو اس میں پھر لنک بھی ہے تو آئندہ بھی آپ وہ جے ڈی سی اردو جو لنک ہے اس پہ جا کے تمام درست کو دوبارہ سن سکتے ہیں اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ دروس آ... مفید بنائے ثواب جاری کا ذریعہ بنائے خاص طور سے شیخ کے لیے شیخ مختار صاحب کے لیے انعقاد کیا جزاک اللہ خیر السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم رحمۃ اللہ